تم پر کچھ گنا ناؤ کہ اپنی رب کا فضل تلاش کرو تو جب ارفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے پھر تین آٹھ تین